اور ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فتنا نہ رہے اور ایک اللہ کی پوجا ہو پھر اگر وہ باز آئیں تو زیادتی نہ ہو مگر پر